بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء امت کا مقام بھٹکلیس ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے جولائی 1978 میں شعبۂ تبلیغ اوقاف پنجاب بادشاہ مسجد لاہور کی دعوت پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نبی رحمتہ اللہ علیہ کا ہوا خطاب اللهم صل على افضل والامير ابينا وكرم بالله من شرور قصيرنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا شرو لله الا الله وحده لا شريك له ولا شرو سيد الانا ولدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وصحبه اجمعين يا ابي واكرم كثيرا كثيرا الله لك یا نج risks کرے اور یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ لفظ کے مقصد اور منشا کے مخالف ہیں اور ابھی تک وہ یہی بھی تیار کر سکے عالم انسانی اور اس کائنات ثواقف ہے کون آپ حضرات پپور معلوم ہیں اور عامی تجربہ ہے یہ سب سے پہلے ضواف کا نام معلوم ہونا چاہیے کہ واقف کا مقصد و منشا معلوم ہونا چاہیے یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے امین ہیں آج مزید میں اسی ترلیت کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں مثلا ایک بہت واضح لگ ہے وہاں سکوں نہ جہاں تک مستقل قیمت یہ اشتخلاف یہ ایک طرح کی تربیت ہے کہ قادر کائنات نے اس زمین کو پیدا کیا اس کا نقصان نسل انسانی کو پیدا کیا اور کہا کہ اللذی خلق لکم معتر جميع لیکن بھی کہا کہ تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ ہمارے خلیفہ کی حیثیت سے اور اس وقت کے متولی کی حیثیت سے ہمارے بادشاہ کے مطابق تم اس کا انتظام کرنے کے متعلق اور ذمہ دار ہو لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے چھوٹے سے چھوٹے وقت کیلئے جو قانون بنا ہوا ہے اور اس کے رابطے ہیں اور میں جس جگہ سے اپنی یہ معلومات پیش کر رہا ہوں جب ان کا ایک مرکزی مقام ہے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ لاؤقات کی حفاظت کی جائے اور میں پوری توقع کرتا ہوں اور میں ضرور نہیں بلکہ یقین کے ذریعے میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ ان شاء ال لیکن یہ بدقسمت سرزمین اور یہ مظلوم اوقات کی تاریخ ترین اس تک اس لیے کہ اوقات کی تاریخ تو بہت زیاد کی ہے اوقات تو بہت بعد میں وجود یہاں لیکن خدا نے یہ قرآن، ہمارا یہ سیارہ ایک وقت کی حیثیت سے پیدا کیا تھا اور لمبیا علیہ السلام کو اپنے اپنے زمانے میں اور ان کی امتوں کو ان کے جانشینوں کو کا متولی بنایا گیا یہ بھی ایک محکمہ اوقات تھا اس کے بعد آخری طور پر قدم النبیین اشرف المسین محمد رسول اللہ ارواحنا و ان کو سنا پھر آخری طور پر اور ان کی امت کو آخری طور پر اس وقت کا متولی بنایا گیا وسلم کی دہشت کی خصوصیت یہ ہے کہ اور ذات کی دہشت ہوتی, کی کی ہوتی تھی لیکن آپ کی دہشت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک امت بھی محبوس کی گئی یعنی وہ امت کو قدروں کھیتی نہیں ہے کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے اثرات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے قرآن مجید میں ببی میں آحاجی صحیحہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ذمہ داری کے الفاظ ہیں وہ انتہائی ذمہ داری کے اظہار کے الفاظ سے ہو سکتا ہے فرمایا کنتم خیر مسجد کوجت مس وہ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی یعنی انسانیت کی حفاظت اور فاطر کائنات کے مقاصد کو برو کار لانے کے لیے شریف اللہ کی حیثیت سے اور حدیث حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح اور شری الفاظ ہیں کہیں فرمایا کہ انما انلما بوئس تمہرین بعض قلم استعمال کیا گیا اے مسلمانوں تم بھیجے گئے ہو تمہیں مقرر کیا گیا ہے تمہارا تمہیں نامزد کیا گیا ہے اور نصب کیا گیا ہے تمہاری ایک حیثیت متعین کی گئی ہے اور تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے مجھے ترین سہولت پیدا کرنے والے کی حیثیت سے مشکلات پیدا کرنے والے کی حیثیت سے نہیں اگر ایک چھوٹا سے چھوٹا وقت ضائع ہو رہا ہو تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور حکومت اس کی جو بن جاتی ہے اس وقت کی حفاظت کے لیے خا مسجد کی شکل میں ہو خاص خانے کی شکل میں ہو خا کسی جائیداد کی شکل میں ہو حکومت آپ کے پورے اختیارات سے اور تمام وسائل سے کام لیتی ہے اور آپ کو دنیا کے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے لیکن کیسی قابل رحم حالت ہے اس وقف عظیم کی یہ جس کے متولی اس میں غلط تصروف کر رہے ہیں بلکہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں اور مالک بننے کے باوجود اس کے ساتھ دشمنوں کا تسرو کر رہے ہیں قبرستانوں کا دستلوک کر رہے ہیں کسی قبرستان کا وہ حج نہیں ہوگا نیونی صاحب کا کسی دور حکومت میں میانی صاحب کے قبرستان کا وہ حج نہیں ہوا ہوگا جو اس اس آبادی کو اس کو گرانا اور قبرستان بنا دیا گیا اس کا حج جسے ترنگی مقابلوں نے بنا دیا ہے قبار خانہ آپ کے شہر کے شاعر عظیم نے اس کو کہا تھا کہ یہ دنیا کی بستی خدا کی بستی دکھا نہیں ہے نہیں کہا اور کبھی کہا کسے فرنگی مقام بنا دیا ہے کمار خانہ آپ کسی مسجد کو کمار خانہ بنتا نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ سرزمین اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ جو این ایم سی ایل الگ مسجدوں میں ہوا وہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی اس مسجد کو فرنگیوں نے کمار خانہ بنا دیا تو میں سمجھا کہ یہ موضوع مقرر کرنے والوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے اور اس وقت سے اس بڑے وقت کی طرح توجہ دلائی ہے یہ آپ کے موضوع سے بالکل متعلق نہیں ہے آپ اس دنیا کی حالت پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جن کو تعمیر کا کام کرنا چاہیے تھا وہ تقریر کا کام کر رہے ہیں جن کو جس کو امانہ سمجھنا چاہیے تھا وہ اس کو ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اس کو میلاد سمجھ رہے ہیں جن کو اس میں اس کے ضروریات اور وہاں رہنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ ان کے جذبات اور ان کی ضروریات کے کھنڈن پر بلکہ ان کے مقبروں پر اپنی حش گاہیں تعمیر کر رہے ہیں اس وقت دنیا کی صورت کیا ہے کہ کسی وقت کا وہ برا حال کبھی بھی نہیں ابھر ہوگا جو اس وقت کا اس وقف عظیم بلکہ وقف اعظم کا جو برا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے جو, جو اس کے متولی پر بیٹھے ہیں وہ متولی بنائے نہیں گئے غاسب ہیں انہوں نے اس دنیا کو انہوں نے قبریں کھولنی شروع کی اور پرانی قبریں ہی نہیں بلکہ نئی قبریں بنانی شروع کی اور خاندانوں کسی افراد, افراد کی نہیں بلکہ ملکوں اور قوموں کی ملکوں اور قوموں کی قبریں کھودنی شروع کر دی ہیں اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسانیت کی قبر کھودی جا رہی یہ سازش ہے انسانیت کے خلاف یہ سازش ہے اخلاق کے خلاف یہ سازش ہے بقول اقبال کے مرت کے خلاف یہ اور موجودہ نظام تعلیم ایک سازش ہے مروت کے خلاف یہ سازش ہے انسان کے مستقبل کے خلاف بلکہ آپ تو یہ ہے کہ انسان کے حال کے خلاف ہم. یہ اس وقت کی درگت بنائی گئی اس وقت یہ وقت اس پوری طرح سے ضائع ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس پر آنسو بہانا, بہانا چاہیے اور ہر انسان کو نالشی بن جانا چاہیے کسی وقت کا کوئی فریق متحی ہوتا ہے اس وقت کا ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے اس کے متولیوں نے اس کے خلاف پوری نو انسانی کو اور پورے افراد نوئے بشر کو متحی ہونا چاہیے لیکن کس عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے یا اقوام متحدہ کے عدالت میں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے یا یونائٹیڈ نیشن میں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے آپ کے مقدمات یہاں ابتدائی عدالتوں سے لے کر چیف جسٹس کے کی عدالت میں ہائی کورٹ میں جائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا لیکن یہ ایک انسانی کنگا جس کے خلاف یہ عالمگیر سازش کی گئی ہے اور جس کو خاک خون ملایا جا رہا ہے اس کے خلاف کس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے اور اس وقت کو کیسے بحال کیا جائے گانوں سے پوچھیے اور انسانیت کے بی خواہوں سے دریافت کیجئے کہ کس عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے اس لیے مدعا علیہ جو ہے وہی جج ہے مشکل یہ ہے کہ مدعا علیہ جج ہے اس مقدمے میں کیا شروع ہوگا جس کا جج خود مدعا آ ہے ہیں اسی کے خلاف ہم مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں اسی کی عدالت مقدمہ دائر کر رہے ہیں ایک نہیں ہے اس مقدمے کیا فیصلہ ہوگا اس لیے یہ اس ہے اسلام کی ضرورت یوں ہے کہ وہ عدالت قائم ہو جہاں یا وہ جہاں یہ مقدمہ دائر کیا جا سکے وہ عدالت اس پر دنیا میں موجود نہیں وہ طاقت موجود نہیں ہے جو اس مقدمے کا یہ جو انسان انسان مظلوم ہے اور اس کی متولی ظالم ہے راسب ہے جن کے خلاف مقدمہ دائر جس عدالت میں دائر کیا جائے اس میں دو سفتیں ہونی چاہیے ایک صفت عدالت اور ایک طاقت اس کی تنخیص کا اختیار اگر آپ کئی کسی دانشور کے سامنے کسی انسانیت یا کسی بینخواہ کے سامنے مقدمہ لے جائیں تو وہ اپنے فیصلہ کو تازہ کر دیے گا لیکن اس کو تنخیص کے اختیارات نہیں آج ہم اس قوت تنقید سے محروم ہیں آج کوئی مسلمان یوگ پوزیشن میں نہیں ہے وہ انسانیت کی دادرتی کر سکے بلکہ اپنے ملک پر جو ظلم یا جو خطرہ اس کے ملک جو درپیش ہے اس کو بھی دور کر سکے اس وقت یہ المیہ ہے پوری عالم انسانی کا کہ عالم انسانی کے اس مقدس امانت کو جو ایک وقت کی حیثیت رکھتی تھی اس امانت کو اس امانت پہ خیانت کی جا رہی ہے اور دنیا میں خیانت کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہمیں اور اختیارات کی نویل اور وسیع تاریخ میں جیسے اس مقدس امانت میں خیانت کی جا رہی ہے ہر شخص نے اس کو شیر مادر سمجھ لیا ہے ہر ملک میں جو طاقت رکھتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جنگل کے خانون جس کو کہتے تھے وہ آج دنیا میں نافذ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کرے گا اس نے اس مقدس وقت کو جس کو خدا نے اہتمام کے ساتھ جو اہتمام اس کی ہر ہر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس, اس سرزمی کو ہمارے اس قرآن عرضی کو کیا کس طرح سے بنایا قرآن مجید میں صوب سواری میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بنانے کا بار بار ذکر کرتا ہے اس کا ایک مرتبہ کہتے ہیں کافی تک اس نے زمین بنائی لیکن تفصیلات کے ساتھ بیان کرتا ہے ہم زمین اس طرح بنائی اس طرح پھیلائی اس طرح بچھائی اس طرح آسمان کے شامیہ نسب کیا اس طرح سورج کا اس کی تنڈیل بنایا اس طرح چاند کو اس کے لیے ایک ٹھنڈک روشنی کا ایک ذریعہ بنایا کس طرح اس پر پھیتیاں اگائی اس طرح اس پر باغات لگائے اس طرح اس میں چشمے بہائے یہ سب کیوں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عزمت مانے آپ کو اگر بتایا جاتا ہے کسی جی کاغذ میں یہ اندراج ہے یہ وقت ایسے عظیم مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس وقت میں اس, اس بات کی صلاحیت ہے اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے اس میں اتنی عمارتیں موجود ہیں پہلے سے اس میں ابھی کتب خانہ ہے اس کے پاس ایک بڑا خزانہ ہے تو آپ کو اس وقت کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے تو خدا نے اس زمین کو بنانے کے سلسلے میں اس نے جس طرح اس زمین کو بنایا اور اس چیز تفصیلات بیان کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت کی عظمت خوشحد اور اہمیت کو سمجھیں لیکن آج دنیا کا حال کیا ہے یا تو کہیں س... سر تقریب کا عمل جاری ہے اور کہیں یہ حالت ہے کہ وسائل ہیں لیکن مقاصد نہیں یعنی سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن جن کے ہاتھ میں یہ وسائل ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کو کس طرح استعمال کرے ان کو انسانیت کی فلاح میں کس طرح سے کام لے کس طرح انسانیت کی دکھ درد کو اس کے ذریعے سے دور کریں کس طرح انسان کو انسان سے ملائیں کس طرح انسان کے دل سے عداوت اور کینے کا مادہ نکالیں اور محبت و اعتماد کو اس کی جگہ پر قائم کریں کس طرح انسان کو انسان کی مدد کے قابل بنائیں یہ مقاصد کے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے خالی نہیں ہوا اپنے دامن کو جھٹک دیا ہے اور اس پہ جو کچھ اس کو دور پھینک دیا ہے مسیحت آج کوئی اپن قوموں کی جنہوں نے بطور مذہب کے قبول کیا ہے جو اس کے حلقہ بغوش ہیں ان کی رہنمائی سے بالکل خاص ہے مسیحت اگر ان کی رہنمائی کرنا چاہے وہ ان وسائل کے لیے مقاصد مہیا کرنا چاہے وہ ان کی بے پر کوئی قدم لگانا چاہے وہ ان کو زندگی کی مشکلات میں ان کی وقت کشائی کرنا چاہے تو اس سے حاضر ہے اس لیے کہ یہ مسیح موجودہ مسیحت وہ مسیحت نہیں ہے جو سیدنا مریم علیہ نبی اللہ وعلالام کے ذریعے پہنچی یہ سین پال کی مسیحت ہے یہ وہ وسیحت ہے یورپ میں آ کر مشق ہو گئی یہودیت کے جہاں تک معاملہ ہے وہ اس سے پہلے بگڑ چکی تھی وہ چل رسموں کا نام ہے نسل پرستی کا نام ہے وہ یعقوب کی اولاد علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد کے گرد گھومتی ہے اس کو دنیا کے کسی خاندان نو انسانی کسی خاندان ان میں سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ اس پوری نسل انسانی کی تخلیق کر کے ان کے اخلاق کو بگاڑ کر کے آپ دیکھیں پروٹکول یا حدوں کا جو اب دریافت ہوا ہے اور عربی میں اور مختلف زبانوں میں شائع ہوا ہے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام قوموں پر اخلاقی پھیلائیں ان کے تمام اقدار کو اور ان کے تمام بنیادوں کو متدل کر دیں ان میں اخلاقی انتشار انارسی پیدا کریں اور ان کو دماغی حیثیت سے روحانی حیثیت سے اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ بنا دیں تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں میں شطرنج کے مورے موروں کی طرح کام کریں ہم ساری دنیا کو اس طرح دلیل کر دے انسانیت کو اس طرح دلیل کریں اور قوموں کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ ہمارے قدموں پر آ کر گر جائے یہودیت ہے موجودہ اب صرف اسلام رہ جاتا ہے جو زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے اور جو اس وقت کو اس کے صحیح مقصد و منشا کے مطابق اس کا انتظام کر سکتا ہے یہ ہے موجودہ دنیا کی ضرورت اسلام کی مجھے دنیا کو اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ وقت برباد ہو رہا ہے لوگوں نے کاج کے دنیا کو یتیم خانے ہی سمجھا ہوتا یقینوں کے ساتھ یتیموں کے طرح سلوک کرتے انہوں نے یتیم خانہ بھی نہیں کمار خانہ بنا دیا ہم بہت اس پوزیشن پر خوش ہوتے کہ اگر دنیا کے سب قوموں کو یقین سمجھ لیا جاتا یورپ اس پر راضی ہوتا کہ سب یتیم ہیں اور عیسائی دنیا ایک بڑا یتیم خانہ ہے کو ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ہم ہونی چاہیے ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے یقین کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے یہ بھی بہت غریب لیکن نہیں اس کو کھانا بھی نہیں یہ دنیا جو ہے یہ شکار گاہ بنی ہوئی ہے جہاں شکاری نکلتے ہیں ہتھیار لے کر اور شکار قوموں کے شکار کھیلتے چلے جاتے ہیں قوموں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں آج جب بڑی طاقت ہیں ان کے نزدیک ہماری قیمت نزدیکی اقوام کی قیمت مسلم ممالک کی قیمت اتنی ہے کہ یہ وہاں سے کچھ ان, ان کو ملے پیٹرول ان کو پہنچتا رہے اور اگر کوئی جنگ ہو تو یہ ان کے ذریعے سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے ان کو اپنا سپاہی بنا سکے یہ گویا ایندھن ہے ان کے, کے باورچی خانے کا ایندھن ہے بس اس کے سوا کوئی قیمت نہیں آپ یقین میں نے دیکھے ہوئے ہیں مشرقوں مغرب کے میرے خانے کہیں جن کو یہ کہتے ہیں اب تو کہنے لگے ہیں کہ پڑھنے والی قومیں آ, نامیا ممالک نامیا بلا کے کہنے لگے ہیں پسماندہ کہتے تھے یہ پسماندہ اقوام پسماندہ ممالک کی قیمت ان کے نتیجے ہے کہ ایک اچھا ایندھن ہے جب یہ آگ جلانا چاہیں اور جب یہ اپنا مطبخ گرم کرنا چاہیں تو یہ قومیں اور یہ ملک ایندھن مہیا کریں بس میں افسوس ہے کہ زیادہ وقت نہیں اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہمارے جو ہے اقتبادات کچھ اپائنٹمنٹ وغیرہ تو میں اس کو طول لیا دے سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بے رواب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت دنیا کو اسلام کی اس لیے ضرورت ہے کہ صرف مسلمانی نہیں بلکہ جتنی اقوام ہیں ان جنگوں کے علاوہ جنہوں نے دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے مسائل ذخائر پر اور جو اپنے نزدیک دنیا کی تقدیر بنا رہے ہیں حالانکہ ہمارے نزدیک خدا کے سوا کوئی تقدیر نہ بنا سکتا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قوموں کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے انہوں نے ہیں انسانوں کے ساتھ جانوروں کا بلکہ جماعتات کا اور جنگل کی لکڑیوں کا سلوک کر رکھا ہے اور آج کوئی نہیں ہے کوئی طاقت اس وقت نہیں ہے جو ان کے ساتھ رسی رکھ سکے سوائے اسلام کے سب اپنی طاقت کھو چکے سب جوہر کھو چکے سا اپنا پیغام بھول چکے سا اپنا کردار چھوڑ سب چھوڑ میدان سے کنارہ کش ہو چکے اب اس وقت سارا ہندوستان سار مسلمانوں اور اسلام پر ہے اور مسلمانوں کے ان قلبوں میں ان گھروں میں دھرانوں میں پاکستان کا خاص مقام ہے آپ حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اوقات کی جو جن کے لیے شریعت اسلامی میں اور اسلامی میں خاص آکام و قوانین ہیں جنہیں کی فکر نہ کریں بلکہ آپ اس ملک کی فکر کریں معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں اس لیے اس وقت مسلم معاشرہ ہر ملک میں وہ مرض کی ایسی حالت پر پہنچ گیا ہے جو اس کی جل خبر لینے کی ضرورت ہے میں نے کل ایک محدود مرضی کے سامنے کہا تھا معاشرے کا ہے یہ نہیں تو فاقت الخلاق ہو گیا ہے یہ بہت ہوتا ہے معاشرہ فاقت المزاج ہو گیا ہے اور کسی معاشرے کا ایک کسی کسی کشتی کا فاصد الخلاف ہونا خطرناک نہیں ہے اس کے لئے سو تدیریں ہیں لیکن جب فاسد المزاج ہو جائے کسی انسان کے مزاجی فاسد ہو جائے تو پھر گوا بھی اثر نہیں کرتی تو اس وقت اس معاشرے کی خبر لینے کی ضرورت ہے نہ کہ میں اوقاف اپنے وسائل کے ذریعے اور ایک بہت بڑا وسیلہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ طاقتور اور قابل احترام وائی میں مساجد ہے دبا ہے یہ ہے جن کا عوام کے مراحلات رکھ ہے اگر ہمارا محکمہ اوقات اس کے لیے تیار ہو جائے اور وہ اما آپ کی ذمہ داری سمجھے اور بجائے گلابی مسائل چھیڑنے کے جو اس ملک کا انتشار بڑھائیں گے اور جن کی اس ملک میں بالکل تاب نہیں ہے اگر وہ معاشرے کی اصلاح پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں تو اس ملک کو بچا لیں گے اور عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے آپ کو معلوم ہے جس میں وقت محمد فاتح, جلغار کے محمد فاتح کی جلغا کے نیچے تھا اور محمد فاطح کی فوجیں داخل ہو رہی تھی اس پر اس پر بحث ہو رہی تھی حضرت مسیح نے جو روٹی کھائی تھی اشائے ربانی میں وہیری فتیر، تھی یا خبریری تھی اس پر بڑی متکلانہ پیسے اور بڑی بڑی جو تسلیہ ہو رہی تھی سے معلوم نہیں چڑے ہو کہ فاتح تمدن کی آج محمد فاقع تو نہیں ہے اور آج فوجوں سے پتہ کرنے کا رواج بھی نہیں رہا ہے پیشن ختم ہو گیا لیکن فاتح تمدن کی یوگا جاری ہو فات تہذیب کی آغاز جاری ہو مغربی یہ تہذیب فاتحانہ پیش کر رہی ہو ہماری اسلامی بنیادوں کو ہلا رہی ہو بلکہ ہماری چولہے ہماری خود کی چولہے بھی ہلا رہی ہو معاشرت تبدیل ہو رہی ہو اسلامی معاشرت تبدیل ہو رہی ہو اسلامی تمجر جب توڑ رہا ہو مسلمان تحریر تہذیبی ابتدا کے شکار ہو رہے ہو اور یہاں الد کی بحثیں ہو رہی ہو اور یہاں اس طرح کی اور دوسری بحثیں ہو رہی ہوں وہ شریعت کی بحثیں ہو رہی ہوں وہ شریعت رسول کی بحثیں ہو رہی ہوں مجھے اندیشہ ہے توقع تو نہیں کہ اس نازک دور میں جب کہ ہمارے سروں پر تلوار خطروں کی تلوار لٹک رہی ہے یہ میں کسی کی ذہانت اور کسی کے قوت فیصلہ کے متعلق بدنمانی نہیں کر سکتا کہ وہ اس زمانے میں یہ بحث چھیڑے گا لیکن دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی و میں اپنی اور طاقت ضائع کر رہے ہو میں آپ یہ کہتا ہوں کہ آپ خطرے کو محسوس کریں عالم اسلام اس سب سے قبولی دور سے گزر رہا ہے ایک چوراہے پر کھڑا ہوا ہے اور آپ کا ملک بالکل باضے طریقے پر چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے اس موقع پر آپ مزاح اسلام کو بچانے کی کوشش کریں آپ اسلام کی عزت کو بچانے کی کوشش کریں جب وہ بچ جائے گی وہ محفوظ ہو جائے گی تو یہ بیسے مدرسوں کے اندر کی ہے یہ ویسے مدرسوں کے باہر کی نہیں ہے یہ میں نے ابھی ایک بڑی کانفرنس میں جو ایک خاص مسلک رکھنے والی جماعت نے مہاراشٹر میں مہاراشٹر میں کی تھی میں نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات ہمیشہ سے تھے یہ نواز کے اندر بھی مذاہب اربام میں مظاہب اربا کے باہر بھی اتنے اختلافات ہیں اگر ان کو گنا جائے تو ترجموں کی تعداد میں لیکن کبھی ان سے انتشار نہیں پیدا ہوا انتشار کو پیدا ہوا یہ مسئلے خواب سے نکل کر مدرسے اساتذہ سے نکل کر عوام میں آ گئے غلطی یہ ہے ان مسلوں کا فیصلہ چوراہوں پر کیا جائے ان مسئلوں کا فیصلہ دل سے عام میں کیا جائے پبلک میٹنگ میں کیا جائے ان مسئلوں کو نعرہ بنایا جائے ان مسئلوں کو عوام کے حوالے کر دیا جائے کہ دوسرے سے بجائے ملنے کہ وہ جدا ہو ورنہ یہ ویسے تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ان سے ہی اضافہ ہوا ذہانت میں اضافہ ہوا اور یہ جو زندہ ہے انسان زندہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ غور کرے سمجھنے کی کوشش کرے اس پر کوئی پہلے نہیں بتا لیکن جب عوام میں آ جائیں اور ان سے سیاسی مقافت حاصل کیے جائیں یا جماعتی مقافت حاصل کیے جائیں یا انفرادی مفادات حاصل کیے جائیں ان سے اپنی بڑائی اور اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت میں کام لیا جائے تو پھر یہ مصر نہیں بلکہ مولک بن جاتے ہیں یہ مسئلے علمی ہیں خالص شکریہ علمی ہے کلامی ہے جن کو اپنے خانوں میں رکھیے مدرسوں میں رکھیے دوستوں کے حلقوں میں رکھیے تجویوں کے سامنے رکھیے ان کو عوام ملنے لائیے کوئی ایسی چیز جو اس وقت ہمارے معاشرے میں مزید انتشار پیدا کرے اور مسلمان کو مسلمان سے الگ کرے اور مسلمان کو مسلمان سے توڑے یہ اس इस وقت اس کی کوئی گنجائش نہیں روم تو بہت معمولی سی بات پر کہا ہوگا کہ تو نام دی بڑا کردن بڑائے کردن آپ جو وسائل درپیش ہیں ملکوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے اس لیے اس سے ہم کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے لیکن پیسوں کا کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا اور میں تو کم سے کم ہرگز اس کی رائے نہیں دوں گا اس لیے میں طالب ہوں لیکن ان کو سیاسی uh, تقریر کے لیے جمعہ کی تقریر کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے محضی کے لیے اور اپنے بات اونچی کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس ہمیں پورے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے معاشرے کی اصلاح کے کام میں لگ جانا چاہیے اور اس ملک کو اس تہذیبی اقتدار سے تمدنی اقتدار سے بچانا چاہیے اور اس میں یہ میں کہہ رہے ہیں اوقاف جام اس وقت جمع ہے مرکز اور تختر میں یہ بہت اہم کردار بلکہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے اس لیے کبھی تو خدا کے خرچہ عوام اور علماء کا اثر ہے تقیبوں کا اثر ہے مساجد کے احترام ہے جو بار ممبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گہرا ہندا کی جو آواز بلند ہوگی وہ دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے گی وہاں ہمارے سیاسی لیڈروں کی ہمارے منتظمین کی آواز بھی پہنچ سکتی یہاں کی حکیموں کی اور علماء جران کی آواز پہنچے گی اس لیے اس آواز کے بارے میں اللہ سے کرنا چاہیے اور اس اثر کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا کرتا ہوں مندر ذیل پتوں سے طلب فرمائیں عبد المدین منیری پوسٹ بکس نمبر تین ہزار نو سو سات دبئی یو اے ای دارالمعارف امین الدین روڈ منیر آباد بھتکل یم کے پن کوڈ نمبر پانچ لاکھ اکیاسی ہزار